کلام جنوبی خودبتی واخری خطبہ کل کلامن یوخات و بی ہرا کلام کی مخاطب کی گی یعنی دلکات کلام باب کل خودبت نیسفیات شاہ یعنی ہرا کلام چپانے سے مخاطب کی گی رخال کو سا کی دادا کل اللہ کلام جی فاغ کی محاطب کی ہاتھ انفایق <تصفيق> شہادت ہم دو سونا شہادت ہمدو سونا پی کی نیوی بحیل کر دلیہ جذماتا پرشان تھا